سبق دیکھیے علم صرف آخر آج ہم نے شروع کرنے ہے محموز کے قاعدے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اب جو چیزیں شروع ہو رہی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ یہ صرف کی صرف کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور عربی عبارت پڑھنے کے اندر آپ کو بڑا اس کا پتہ چلے گا اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے پچھلی چیزوں کو کریے اور پھر تاکہ کیونکہ میں نے اب اجراء تو میں آج نہیں کروا رہا لیکن میں اب اگلے ہفتے سے انشاءاللہ لازمی طور پہ اجرا شروع ہوگا لازمی طور پہ اجرا شروع ہونا ہے کیونکہ اجراء کے بغیر گزارا نہیں ہے دیکھیے جی محموز کے قاعدے حمزہ کے قاعدے یعنی حمزہ جب آ جاتا ہے نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر عربی کسی لفظ کے اندر حمزہ آ جائے دو حرف ایک جنس کے آ جائیں حرف علت آ جائے تو یہ اس کو پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے عرب آسانی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اتنی مشکل چیز نہ کرو اس کو آسانی کرو تو اس کو بدلو کسی اور چیز سے تو اس لیے حمزہ کو وہ بدل دیتے ہیں کسی اور کے ساتھ حرف علت کو وہ بدل دیں گے یا گرا دیں گے ایسے ہی یہاں پر بھی سارا کام چل رہا ہوگا تو کہتے ہیں جی محموز کے قاعدے نمبر ایک قاعدہ یعنی یہ قوانین ہیں یہ قوانین ہیں جو آپ کو یاد ہونے چاہیے کہتے ہیں جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرفِ علت سے بدل جائز ہے جہاں کہ ایک حمزہ ساکن ہو تو اس کو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف اللہ سے بدلنا جائز ہے جیسے راسن زی بن بو سن کی اصل میں کیا تھا رن ز بن سن تھا تو دیکھیں رن حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے فتح ہے اس سے پہلے فتح ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فتح کے موافق حرکت کون سی ہوتی ہے الف تو اس کو حمزہ کو کسے بدل دیا الف سے بدل دیا تو کیا رن ر... کو آپ را سن بھی پڑھ سکتے ہیں ذ بن ذ بن تو ذن حمزہ ثاکن ہے اس سے پہلے کسرہ ہے اس کے موافق حرکت کیا ہے یا ہے تو ذی بن اور ب سن, بو سن اب یہ کیا ہے حمزہ ساکن ایسے پہلے ضمہ ہے تو اس کی حرکت موافق کیا ہے تو بوسن بوسن تو رن ذی بوسن پڑھنا جائز ہے ٹھیک ہے واجب نہیں ہے جائز ہے آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جی قرآن کریم کی دس کراتے دس کراتے اس میں کریم کے اندر دس کراتے ہیں پڑھنے کی سات متواتر ہیں تین مشہور ہیں ٹھیک ہے سات متواتر تین مشہور دس کراتے ہیں جی صبا لوکی صبا اشراء صبا اشراء یہ قاری بن رہے ہیں صبا کے اصل لفظ ہوتا ہے صبا ثلاثہ لیکن یہ ایک اتنی اغلاط ال کے عوام تو نہیں کہنا چاہیے اغلات الفت تو خواص ہو چکی ہے کہ جی وہ صبا اشراء کہتے ہیں اس کو صبا ثلاثہ لفظ ہے اس کا سبھا ثلاثہ سبا, سبا متواترا کراتے ہیں سات طریقوں سے پڑھا گیا ہے اور حتیم مشہور یہ بھی مشہور متواتر اور مشہور میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ ابھی نہیں ان شاء اللہ آپ جا کے پڑھیں گے تو قرآن کریم کو مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیزیں کا قوانین اگر آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ جی اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے ہر جگہ قانونی لگتا جیسا کہ قاری حضرات پڑھتے رہے ہیں جو قاری حضرات پڑھتے رہے ہیں اسی طرح ہی لیکن آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر آتے ہیں تو جیسے میں تو ہے نا راہ سن اب راہ سن کوئی پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے وہاں پہ وہ ہوگی گنجائش ہوگی گنجائش ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قاری حضرات نے پڑھا ہو جو مشہور جو قاری تھے جو اساتذہ تھے وہ انہوں نے پڑھا ہو اس کے بعد ٹھیک ہے نا سات مشہور وہ تھے پھر ان کے آگے دو دو شاگرد ہوئے تھے دو دو شاگرد ہوئے ہم جو ہم جو عام قرآن مجید پڑھتے ہیں نا یہ کیا ہے یہ کراط نہیں ہے یہ, قرآن مجید نا یہ اصل میں حفظ حفظ روایت حفظ ہم پڑھتے ہیں روایت ہفس ہعود روایت ہفس یہ روایت ہے اور ہر جگہ ایسی وہ پڑھی جاتی ہے ہم نے سنا ہوگا کہیں اسے وضے وضاحق ہو اس طرح مختلف وہ پڑھتے رہتے ہیں وہی وہ قراتیں ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے تو ایک قاعدہ آپ کا یہ ہو گیا نمبر دو جہاں کہیں دو کلی دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں دو حمزہ ہوں ایک ہی کلمہ ہو دو حمزہ ہوں ایک ہی کلمہ ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو دو حمزے اکٹھے آ جائیں بالکل ساتھ کنزیکٹو ایک کلمہ ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے ضروری ہے دو حمزے آ جائیں دوسرا حمزہ ساکن ہو ایک ہی کلمہ ہو تو اب یہاں پہ جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا واجب ہے جیسے دیکھیں آ او مینا اصل میں کیا تھا آ امنہ آ منا آ دیکھیں آ میں جھٹکا دے رہا ہوں نا امنہ تو کیا ہوا حمزہ بھی ہے پھر پھر حمزہ ساکن ہے دو حمزے ایک جگہ پہ ہو گئے تو آ منا کہ حمزہ ساکن ہے قبل فتح ہے اس کو کسے بدلیں گے الف سے تو کیا بن جائے گا حمزہ اور الف آ جائے گا تو کیا بن جائے گا امنہ امنہ آ یعنی مد لگ جاتی نا جیسے مد لگ جاتی ہے یا کھڑی الف کہہ دیتے ہیں ہم کھڑی زبر کہتے ہیں کھڑی زبر کھڑی زبر لگا دیں تو آ منا کیوں حمزہ اور الف آ حمزہ اور الف آ جاتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے مت بن جاتا ہے تو یہ کیا آ گیا آ آ منا اچھا ا مینا تو حمزہ ساکن ما قبل ذمہ اس کو کسے بدل دیں گے وا اسے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا او مینا جھٹکا میں نہیں دے رہا او ٹھیک ہے ساکن ہے قبل کثرہ آ گیا اور وہ کیا آ گیا ایک ہی ہر اس میں تو کیا بن جائے گا ایمانند اس لیے آپ نے کبھی کسی یہ نہیں سنا ہوگا ایمانند بلکہ کہتے ہیں ایمان ایمان ایمان نہیں کہتے جھٹکا نہیں دیتے ایمان ٹھیک ہے نا یہ واجب ہے یہ قانون واجب ہے ضروری ہے وہاں پہ وہ نہیں تھا کہ جی وہ جو تھا اوپر جو تھا وہ تھا راسن بوسن والا قانون اس کو کہتے ہیں راسن بوسن والا قانون کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آمانہ یومن و ایمان والا قانون اس کا نام کیا دوسرے قانون کا نام کیا آمانہ یومن و ایمان والا قانون یومن و ایمان والا قانون اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نمبر تین جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں اب سمجھیے نمبر تین قاعدہ جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو ایک حمزہ کیا ہو متحرک ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو یعنی اب تیسرا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ حمزہ خود متحرک ہے پہلے دونوں قاعدے کیا تھے پہلے قاعدہ حمزہ کے ساکن ہونے کے تھے پہلے دونوں قاعدے کیا تھے حمزہ کے ساکن ہونے کے تھے پہلا قاعدہ یہ کہتا تھا کہ حمزہ ہو ایک ہی حمزہ ہو اور اس سے پہلے کا آ جو بھی حرکت ہوگی اس کے موافق اس کو بدلنا جائز ہے حرف اللہ سے دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ دو حمزے اکٹھے آ جاتے ہیں ایک کلمے کے اندر تو وہاں پہ واجب کا وہ تھا لیکن دونوں قاعدوں میں کیا تھا حمزہ ساکن تھا خود نمبر 3 کیا ہے جس جگہ ایک حمزہ متحرک ہو حرکت کوئی بھی ہو سکتی زبر زیر پیش اور اس سے پہلے ساکن ہو اس سے پہلے یعنی حمزہ سے پہلے کوئی بھی حرف آ رہا ہے وہ کیا ہو ساکن ہو تو جائز ہے کہ حمزہ کی حرکت پہلے حرف کو دے دیں اور حمزہ کو گرا دیں حمزہ کو گرا دیں جیسے یس لو اصل میں کیا تھا یس ال یس الو یس یس س یس الو تو اس کو یس الو حمزہ سا... متحرک ہے سین ساکن ہے یس الو کو کیا کریں گے حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے دیں حمزہ کو گرائی دیں بالکل کہ چھٹی کرا دیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں یس الو یسالو یہ کیا ہوگا جائز ہے یہ جائز ہے لازمی نہیں ہے واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے جائز ہے نمبر چار آ گیا ایک حمزہ مفتو ہو اور حمزہ سے پہلے ہر مقصور یا مضموم ہو تو حمزہ کو اچھا اب نمبر چار آ گیا نمبر چار قاعدہ کیا کہتا ہے کہ حمزہ ٹھیک ہے اب آ گیا کیا کہتے ہیں اگر ایک حمزہ مفتو ہو حمزہ فتح والا ہو حمزہ کیا ہو فتح والا یعنی مفتو ہو تھا قاعدہ مفتو کہنا چلے گا صرف. کہتے ہیں حمزہ مفتو ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مقصور یا مضمون ہو. ہو مفتو ہو اور حمزہ سے پہلے کیا آ رہا ہو مضموم آ رہا ہو یا مقصور آ رہا ہو مضموم آ رہا ہو یا مضموم آ رہا ہو تو حمزہ کو پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف اللہ سے بدل دینا جائز ہے حمزہ خود کیا ہو مفتو ہو ماں قبل ہو یا ماں قبل کسرا ہو تو حمزہ کو ماں قبل کی ہر حر، کے موافق حرف علم سے بدل دینا جائز ہے جیسے سعال سعل سے سوال ان. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں جی سوال نہیں پڑھنا کہ سوال کرتا ہوں آپ سے نہیں سوال کوئی لفظ نہیں ہوتا یا کیا ہوتا ہے سوال ہوتا ہے یا سوال ہوتا ہے کہتا ہوتا ہوں نا بھائی سوال یا سوال تو اس کو کہتے ہیں سو والا قانون سو والا دیکھیں سوآلون کیا ہے؟ حمزہ مفتو ہے اور ما قبل کیا ہے ما قبل مضموم تو اب اس کو کیا کریں گے حمزہ کو حمزہ کی بجائے کیا کر دیں گے ما قبل جو حرکت ہے وہ کیا ہے ذمہ تو زما کے موافق حرف کیا ہے واو واؤ بنا دیں اس کو تو کیا بن جائے گا سوالن والن حمزہ کے اوپر جو فتح تھا وہ اپنی جگہ پہ رہے گا فتح اپنی جگہ پہ رہے گا صرف حمزہ کی وجہ حرف کو تبدیل ہو جائے گا اور یہ قاعدہ کب ہے کہ جب حمزہ مفتو ہو ما قبل مضموم ہو یا ما قبل مقصور ہو تو اس کو کہتے ہیں سوالن والا قانون یا جو انون میاں والا قانون بھی کہتے ہیں اس کو جو انون میاں والا قانون بھی کہتے ہیں سوالن سے اچھا آپ دیکھیں می میا می میارون حمزہ مفتو ہے ماہ قبل کسرہ ہے تو ماہ قبل کی حرکت کے مافق یا ہے تو اس کو حمزہ کو یا سے بدل دیا تو کیا بن جائے گا می رون دشمنی ٹھیک ہے نا می رون دشمنی یعنی تو یہ بن جائے گا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا صرف صغیریں پھر انشاءاللہ میں کل اس کی شروع کروں گا اور اس کے اس کے اندر اجراء بھی پھر ساتھ ساتھ یعنی وہ آئیں گے پھر انشاءاللہ پیر سے جب یہ آئیں گے صرف صغیریں تو پھر اس کے اندر آئیں گی پھر اجراء آپ نے گردانے ویسے ہی یاد کرنے ہوں گے قوانین لگانے ہوں گے جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے جائز کا مطلب ہے کہ بدل دیں تو ٹھیک ہے نہیں بدلتے تو کوئی بات نہیں بدل دیتے ہیں تو تب بھی کوئی وہ نہیں ہے لیکن واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنا لازم ہے اس کے اوپر میننگ سیم رہتا ہے میننگ سیم رہتا ہے میں نے ایک وہ پوچھتا بھی ہوتا ہوں جن ساتھیوں کو پتہ ہے ٹھیک ہے میں ایک وہ پوچھتا ہوتا ہوں جی ایک وہ بتن و کبیرن بتن اس کی ترکیب بتن کبیرن کبیرن کبیر ترکیب کیسے ہوگی یا انا زئی دن کریم انید انا زعید ال کریم اگر یہ قانون آتا ہوگا تو پتہ چل جائے گا فوراً ٹھیک ہے جی اچھا آپ آج کی طرف یہ ان کریں گے ترکیب کے اندر پھر میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو کراؤں گا کہ جی کیا ہے کیا بتنوں کبیرن کبیرن انا زعید ال کریم ان